محمد الله وكفر محمد الله على سيد الرسل وخاتم ال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 الصدق والصفاء والوفاء ما بعضه فعوذ بالله من الشيطان الرزيم بسم الله الرحمن الرحيم اوحى ربك الى المحر أوحى ربك إلى المحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل السمرات فاسلكي سبول ربك يا هدي هذا هذا القدس فاسلكي ربك ازللا يخرج من بثونه شراب مختلف الوان فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس إن في ذلك لا يتلقهم يتفكرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم واصطدق رسوله النبي الكريم اللمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جنہ دوست درو شریف آ پڑھو تو باقی والا سی آبی بلہ سلاد والے کیا سی دیا شکین معذور شام السلام علیکم ہم سنا درو دے ختم المبیال ہی تحیت و, و بعد دعا ہے خالق کائنات جلا و فقیر دل دماغ زبان نگاہ نغلطی خطا تو محفوظ فرمائے نفسانیت اور شیطانیت تو محفوظ و مسوم فرمائے مختصرے محفل ب سلسلہ شادی ختم قرآن مجی اللہ تعالی جلا مجدہ ال دی مقدس کلام ساڈے دوستان دے بیٹے نے اپنے سینے دے اندر محفوظ کیتا ہے اس خوشی دے اندر انہوں نے اس ویڑے نجایا ہے دہ لا شریق مولا اس ہوسن نیت دی بہتر جزا تھا فرماوے ازان گرامی میں اسے مناسبت نہ عزمت اتباع قرآن مخت سر وقت بیان مجدہ کریم میرے پلیت سینے پاک فرما کے شر سدرتا فرما میں آیا کریم سور نحل دی تلاوت کی تھی اللہ ج شاہ نے اپنی اس پر حکم کتاب کے اندر اس آیہ کریمہ انتہائی حکیمانہ انداز شہد دی مکھی دا ذکر فرمایا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 بہت بڑا سبق پیا ساریا گلہ چڑ کے بندہ مکھی کی اقتدار پیروی چکر دونوں جانا کامیاب ہو جائے گا علموں بس کریوں یار ایکو الف تر درکار بلے شا فرما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 سونے رب دی ایک ایک گل خدا دی قسم انسان دی تقدیر بدل کر اکشڑ دی اور یاد رکھنا یہ قرآن حکیم الا ہدایت سب واسطے الا نے ہدایت سب واستے مگر عملی ہدایت صرف ایمان والوں ہی اتار ہے جنہیں سننا ہے تے من لینا اصل سے انہیں ہی فائدہ لینا قرآن تو جنہیں سنیا تو کنڈ پچھوں سٹ یار پرانی جی کتاب ہے چودہ سو سال ہو گئے دے اندر کوئی نہیں زمانے دی گل کرنی چاہیے انہوں کی لبنا ہے اس قرآن چران چمان کی نظر نالکھنا خدا کی قسم کر کے آنا زمانہ جی جی گزر رہا ہے زمانہ پرانا ہو رہا ہے رب کے قرآن کی شان نویں تو نویں ہو رہی ہے لا تنقی اس دے عجائبات ختم ہوں دے ہی نہیں تو ہن اور دیکھو بھی وحدہ لا شریک مولا نے اس مکھی دا ذکر جو کیتا ہے تو اندر اندر کہے کہڑے کام دا ذکر کیتا کس فیل دا ذکر کیتا کس صفت دا ذکر کیا اللہ نے ہوں اسے کریمہ دن ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ شہد کی مکھی نو جو اے کمال ملیا کھڑا ہے کہ وہ ایک ایسی شہ کہے کر ہے الٹی کر دیے منہ میں ڈنگ والے پاسوں ہے اس کمال کس شہ ملیا ہے اللہ نے سایہ کریما دسیا کہ جس مکھی آخیا ہے اس میرے آخے دی فرما برداری کی ایک کمال میری فرما برداری کی وجہ کھڑی ہے کہ ایسا شہدے پیدا پیا ہے کہ جس شہد بارے خالق ل کے کینات فرما دے شفا سبحان اللہ آ جائے نا وہ کہہ دیا کر جی جی زبان تے نہیں چڑی وہ بچارا معذور چوپی رہے سبحان, اللہ, سبحان اللہ, ایک دیکھو اللہ نے فرمایا اے دے اندر لوگا واسطے میں ما شفا رکھا والے جہے بھی ماجون تیار کرتے ہیں شہد ضرور پہ بھی کئی بیماریا کا عج سوکھا جہ جل نہیں کوئی لکھن کروڑا روپئے لگ جان بندہ بھی نکارا ہو جائے گھر بھی چھگا خالی ہو جائے تاں بندہ اٹھے نہ وہ گل بھی کون بھی سوکھا جہن گل سمجھنے والی ہے بھی اللہ تعالیٰ نے اس دے اندر کے اندر خاصیت کہڑی رکھیا نے جنہ کی وجہ یہ مکان ملیا کڑائے مکھیاں سہ اٹھتی دیا, پھر دیانے, کوئی ہے کوئی کتنے لیکن یہا کمال کیڑی وجہ ملیا کھڑا ہے سدکے جاوا کہ اتباہی خدا اس نے کی تھی یہ. تو مقام مل گیا ہے کہ قرآن دورتوں ایک کا نام ہی شہر کی مکھی والی سورت ہے سور ہے نہ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 وے خوش بہدال شریق دے کمال اللہ فرما محبوبہ ترے رب نے دی مکھی وی کی اندر دل گل پا دیتی ہے کہڑی گل رب ہے پیا پائیے میں منل جکھیے पहाड़ों के अपना घर बना पहाड़ों अपने छुगे पहा वम नशा जा रे और दरख्तों के लोग जे मकान बनाते हैं मकानों दतों جڑیاں تھا لوگ دے بنا دیاں چھتاں دے اندر اس عبارت دے اندر راوا دولا شریک مولا نے ربے کلوت نے اس شہر کی مکھی اپنے رہائش دے مقام دسے نے تینش فرمایا پہاڑ جی درخت تیجی تھا مکان دیا چھتا اللہ دیا بندہ غور رکھنا قربان جاؤ ہوں اس مکھی نے ویکھنے دے اندر بڑی چھوٹی جی ہے تو جو رکھنا ویخنے درد بڑی چھوٹی جی اللہ نے بنائی ہے اس شہدی مکھی نے اللہ دے اس حکم کی میں فرما برداری کی جا زمانہ پھر لینوں مکھی کا مکام تحائش یہاں تین تھاوان تو ادھر ادھر نہیں دسے گی مکھی جدوں بھی ڈیرا لاگ گی شہر دیا مکھیاں جدوں بھی اپنا چھتا بنا گیاں جدوں بھی اپنا گھر تے انہاں نے ہمیشہ یا پہاڑاں پہاڑوں ڈیرا لایا ہے پہاڑوں دیا گار جا کے نال لگ جا لگ کے بیٹھ جرختوں لاؤ یا جناب جی مکان دیا چھتانو کے پرانے جناب مکان دیا چھتان درد جیتے بندے کٹ وت جاتے ہیں اتنے بہ جا غور کرنا ہے جی اللہ سونے اس جناب وحیدی فرما برداری کی ربایا نہیں تینا وا پیا تروا تے گھر بنایا چوتھی تھان سے مکھی نہیں ویکے گا کیونکہ وہ فرما برداری کر ہے اپنے وہدا شریک مولا جیتے رب آخیا اتے بہتی ہے پی جی رب روکیا اوے نہیں بہن لگی جی کے جی وہدا شریک مولا نے بہن دا حکم توجہ رکھنا اتے مولا نے انہوں رہائش دا حکم دا ہے کش شہدیے مکھیے تو کتھے اندر دے جایا جے نتیجہ کے واسطے سبق کی قربان جاوان توجہ فرما اگے رب پہ فرما ہوں ارشاد ہو رہا ہے مکھی نو حکم ہو رہا ہے وہی خوراک واسطے پہلو رہائش واسطے ہوں خوراک واسطے خوراک واسطے بھی رب شرط چل آئیے ملا نہیں آیا ذرا گونج پی جائے سبح دولا شریک مولا پھر انہوں پیا فرما نی مکھیے کلی من کل سمرا سارے فلان تو کھایا کر ہر قسم کے فلوں چکھیا کر پلان فلانے فلوں چکھیا کر توجہ رکھنا پلان چکھیا کر دلانے دے دے فلوں چکھیا کر اللہ شریق مولا نے حد بندی کر دیتی ہے خوراک دی کہ تیرے واسطے میں خوراک بنائی ہے تنہوں کھا یہ ود نہیں کھا اس تو اگے نہیں جان خدا واد شریق دی قسم کر کے پیانا ہوں او دے اگے سونے دے کشتے مار کے رکھ مکھی نہیں کھا گی دے مرضی خوراک اگے رکھ لے مکھی نہیں کھاوے گی جیت رب سونے انہوں فرما دیتا دے اوتھے ہی کھانا ہے اتوں ہی اپنی خوراک اپنے پیٹ دے اندر جمع کر لینی ہے ذرا توجہ رکھنا ہے دولا شریک مولا سونے نے اس نے یہ حکم فرما دیتا دے اگے ہوں جناب رب سونے نے واسطے راہ مقرر کر دیتے کہ ایم مکھی آن راہ کہڑے تنا جب نکل نہیں کہڑے راہ تر کے جانے سے جدو واپس گھر ویل آنے سے پھر کہڑے راہ پہ آنا ہی ہاں جی رب سونے نے وہ لائن مقرر کر دیدھر توجہ رکھنا والا لفظان سو بولا, بولا رب کے رو لو لا نکیے چل انہ راواں جڑے تیرے رب والے راہ نے سوبولا ربے کا زونولا ربے کے زونولا اپنے رب دے, دے چل پاؤ ٹور پاؤ زولو لا جناب جدھر موڑ دینا چلتی جوی جاتے تورے ادھر ٹر ہاں جناب اس زولو لا دا مانا دسیا گیا ہے توجہ رکھنا وا ہوں یہاں جناب اللہ سونے واہدہ لا شریک مولا نے تین تربیتاں تین تربیتاں تین حکم فرمائے نے بارے فرمایا خوراک بارے تیجا بارے آن جانے بارے جان آئی واپس آنا توجہ رکھنا جب مکھی نے پابندی کی گلوں کے رائش بھی پائی جیلا نے آخر خوراک بھی اتوں لیے جیلا نے فرمائی ہے رب نے فرمایا تیار حاصل کرنی خوراک تناب راوا بھی انہیں پوی ہے جیتے رب مولا کریم چلا پیا توجہ فرماؤ اس بعد دے پیٹ دے اندر وہی خوراک توجہ دیکھنا وہی خوراک مکھی کھا پخانے والی وہر پیدا نہیں ہو سکتی حالانکہ وہ بھی لگے نے ہاں جی وہ دے دے سارا کچھ منہ بھی جیسا جہرب نے بنایا لتان بھی رلدی نے سارا کچھ رلتا ہے مگر وہ لکل ہی پیا بماری نکلتی وہ نکلتی تھی حکم ہے جب جناب یہ مکھی ڈگ پوے سال کے اندر جب مکھی سالنر دی ڈگ پوے خوراک دی درد ڈگ پوے میرے کملی والے حبیب سکار نے فرمایا انہوں ڈوبا ڈوبا دے, دو, دوبا دے, دے دو جناب ڈوب کے دے, لو کملی والے تو پوچھا گیا ہلور کی گل ہے فرمایا اے دے ایک پر, پر, پر شفا ہے جناب جان تے پر شفا والا رکھ رکھتی ہے بیماری والا خوراک دیوں ڈوبا دا کہ شفا والا پر بھی پی جائے تو جو رکھنا لا دیا بندیا ہوں کی وجہ ہے کے پاوے گی مگر نکل دی ہے خوراک یہ خوراک رہائش کی کوئی قید نہیں سمجھنا یہ رہن کے اندر بھی بے قائد ہے یہ خوراک کے اندر بھی بے قاعدہ آزاد لگی فردی ہے نظر آدھی مکان چبڑ کے بہ دے, دے, دے واسطے کوئی شرط نہیں کوئی قید نہیں رہائش بھی قید بھی انہیں قبول نہیں کیتی تو جو رکھنا خوراک بھی آزاد کدی ادھر مو مال کدی گوہ تک موہ مال لوے کدی شہر سے بہ جائے کدی تے کدی حرام دے پاسے مار ل مقرر نہیں جب ان اپنے اپنے اپنے اپنے آزاد رکھا ہے انہیں اپنی آزادی وجہ لے لیے اور جڑی شہد والی نے اپنے آپ رب پیا فرما یا خروجو ممب شراب فی ہے شفا اول الناس अल्लाह फरमा मैं उन्होंने मखिया के ढेड विचों जिना अपने आपू कैदी बनाया है। की बनाया कैदी बनाया अपने आपू पाबंद रख्या वाधला शरीक मौला दाबू कायला मजा नहीं आया जरा गूंज पै जाए کے جگ رہو کیونکہ قوم سہ چیتی جاتی مگر سو جاوے نو جگانا اور جب جاگ پہ مڑے دا سونا بھی اور خدا کرے قوم جاگ پو قربان جاوا اللہ دیا بندیا زمیر جگا لے گل نو سمجھ لے واہد شریک مولا کی گل ایڈا حکیم ذات ایڈی حکمت والی ذات جنہیں ستیا سمانہ بغیر ستون تو کھڑا کر دن زمین نو وشا کے جنا فرش بنا بڑا تیرے واسطے قربان تے انڈے واگو پانی دے کلوتی ہے واہدلا شریک مولا دیا کاریاں گلیاں وہکمت بھری گلیں جہیا قرآن دن کی جنوں آسان اوارا پہ سمجھنے انہیں گلوں سمجھے گا تو پھر پہنچیں قبول ایک قید رہائش دی رکھی دوسری قید واسطے خوراک دی رکھی ہے تیسری قید واستے راہ چلن دی رکھی ہے تینا قیدان اس مکھی نے قبول کیا ہے اللہ کیا فرماؤن مکھی ہوں انعام کرنے تھی منش تی کر دم پیا کر زبان تے نہیں پکیا کھڑا اس واسطے ذرا اور لگتی ہے گل ذرا جن میں یہو تسی کرکا لو جے پھر کدی جوڑ ہوا نا تو پھر ٹائم سر سبحان اللہ کرو تے دعا کرو زبان ساری اس سا پے لگ جائے ہے گل ہو جی چنگی کی خیال ہے مڑ جائے مر جا اس پاس تو بڑی چنگی گل جی blew. کیوں اس واسطے کہ زبان اللہ نے اسے مقصد لی بنایا ہے اللہ فرما یا خرو جو شراب مختلف الوا لو ہوں ان مکیاں ٹھڈا د ایسا مشروب نکلتا مختلف ال دے رنگ وکرو وکھرے نے کوئی شہد کس رنگ دا کوئی شہد کس رنگ دا سارے علاقوں دے شہد ایک جیسے نہیں آدھے ذرا غور نال سمجھنا اے اس اللہ شریک مولا دی کاریگری کا اندازہ لگا ایک پانی ہے کی ہے بولو تو سو ہے پانی फुल गुलाब मिट्टी मिट्टी उत रही तसा वेख्या एक सौ बूटा कट्ठा ला दो श्री का दरख्त हो पिपल का दरख्त हो दरख भावें बिजने के अंदर फैलिया हो की कटी नहीं घट कट जाती جی گل ہوتی تو ایسا فصلہ کٹ کٹ ویلے ہونے ہاں سال تو بعد اوتے ٹوئے پی جان سر کی خیال مگر ہمیشہ پویں زمین اتھے دی اتے ہی ری وہد لریف مولا دا کمال ہے کاریگر اس رب دی کہ اس مولا نے صرف پانی نال ہی سارا کچھ تیار کر دینا صرف پانی دے نال. اور اوہی پانی آیا گلاب کے فلانچ گلاب دے فلوں میں آیا تو خوشبو دوں مکھی چورس لے پھر شہد دے وہ دے اندر آ کے ان مرحلے اگر تکا لے بےکلی بھی سمجھے گا شہد دی مکھی دا کمال بےکلے بھی سمجھے گا گلاب کا فل کونا ہے والا پہنچ جاوے گا سونے جن پانی اے رنگ دیتے نے شری کو سونے کمال ہو گئی یہ ایسا پہنچ گئے اصل گل پانی دی نہیں اصل تو ہی اتے تے خاجا غلام فرید کے دیکھنا کوٹ میٹھا ہے آپ فرمانتا ہر سورت وچی آر سورت و چی آر سورتی وچی آ کر, کر لکھوا نازوں سے دیزاد دینی او دہی فیل مبارک ہے جڑا بے اکل او اس مسنوت رہ جاوے گا بنی شیعت رہ جاوے گا اکل والا بنا من والے تکر پہنچ جاوے گا کی شعال ہے اکل والا جڑائی جنہوں رب سونے نے دل والی اکھ دیتی ہے پھل پھلنوں نہیں میکھے گا پھل دے بنا اوڑ نو پارک پھر کے آ جان گے بے کل دل دے انے میرے وانگوں جڑے نے کوئی شہ اتوں دسنی نہیں وہ گنج بخش کے جاوے خدا دی قسم انو ہر ہر شہ د دے, دے جلوے نظر آمان گل صرف دل کی اک در جڑا نہیں ویگ سکتا وہ اکھ دتور گل سمجھ نہیں آئی ویکو میں ایک مثال دن لگا بندہ سو اکاں بند ہو جنگے بندے خاف بہن جی روح پیڑی ہوگی سلطان ری دستا فلم کدی ادھر کدی ادھر مار دار دارا لالا لو لو تو جی چنگی روح ہوے تو ستیا مدینے اپڑیا ہوتا ہای ہایا ستیا اللہ ولی کیا یار میں کعبے شریف گیا پھر دس یار میں جنت نیک دس سوالی شہر معلوم ہویا کوئی اکھاں ہے نے جنہوں رات نتیا دس پہ چلے جنو فقیر کھولن چ... کہ رہن چنگا ہے جن کی اندر والی اکھ کھل جاتی ہے ہر ہر شہ دوں مولا علی مشکل گشا فرما نے وف فی کلے شہ ل آیا تو دلو واحدو مولا فرما نے ہر شاہ دے اندر رب دی ربی تو ہی دی دلیل دس کہ واقعی کوئی سونے نال دا کوئی ہے ہی نہیں بند شفا الناس اللہ فرما ہوں جہاں مکھی دوں مشروب نکلتا ہے اس درگا ہوئے شفاس دن لئی شفا ہے اگے فرما ادال کل آیا تل قومی کرو گلوں جڑیا رب آتی نے نشانیاں نے میریاں میرے پچھا دیاں میری معرفت دیا نشانیہ نے پروس قوم آستے جڑی قوم تفکر کر دیئے سوچ دیئے فکر کر دیئے قادہ فکر کر دیئے فکر کر دیئے رب سونے دی پہچان واسطے او تفکر میرے کملی والے نے فرمایا تفکر و ساتن خیر من عبادت ستین سنا۔ حضور نے فرمایا ایک چیٹ سال, دی فضالے oh. سال دی روے نا بندہ؟ لیکن بن سوچے تے بغیر راب دی عظمت دے جلوے دل چویں لگا رہے میں ٹگا لگا ہوتا ہے خوب چکر تو چکر تو چکر, چکر تو چکر انہیں کے لئے سفر طے کر لینا ہے خدا دیا بندے اللہ فرما ہے جیڑی قوم تفکر کر دیئے، سوچ دیے جی میں مولا علی سوچتے سن جی سدی صدیق اکبر سوچتے سن جی حضرت فاروق کے آزم سوچتے سنت تفکر تو مراد گل سمجھنا تفکر تو تفکر ہے جیڑا نبی سرور کیا حضور گلاما کیتا ہے کیونکہ قرآن نو سمجھیا ہی کملی والے نے کی خیال صاحب قرآن ہی قرآن پچھلا لفد قرآن کا دا دس دل قومی فکر نشانی کا نشانی چلیا نشانی کسی اڑ دھی ہے اور میں گل سمجھنا میں سامنے شباد صاحب وہ بیٹھے نے تو میں کیا نشانی دسا نا تمہوں تسیں ویخن ڈایا جی میں پھر نشانی دا کی مطلب میری گل نہیں سمجھا نشانی اس شاید دسیدی و ہو ویکھیا نہ نشانی کا جن کسی نہیں ویخیا میں نو ویکھنا چاہتا ہے تو میرا نشانیاں ویگ کے تو میرا پتا ذات لو رب نے, نے, نے, نے, نے پائی نے ایک فرمایا پہاڑوں ਮਕਾਨ اندر ਆਪਣੇ مکان بنا اپنے گھر مکان پہاڑوں ਦਰਖਤਾਂ اندر ਬਣਾ درختوں بنا ਬਣਾ بنا, بنا تیسری دوسری شہر نے فرمایا تو جا کے جناب پلان کھا پلانے کے فلوں کھا توجہ رکھنا ذرا یہ تیسری اللہ نے فرمایا جڑے رستہ سو بولا رب اللہ دے اپنے رب کے دے رستیا دے چل پاؤ او چل کے جناب جی واپس آاسی اور رکھی مکھیا دردر ذرا توجہ رکھنا ایک خاصیت بڑی عجیب سونے رب نے رکھی ہے یہ مشہدیاں مکھیا دردر ایک اندر ہوں دا دا امیر تے سردار ہوں رئی سوا جابے دار ہوں, دا ہوں نے ساریا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 پیروی کرنی جی جہاں تمیر بنا دتا ہے اندر پچھے چلنا جی وہ جدھر جانا ہے ادھر ادھر پیچھے لے کے جا سوبن نل جنوب آخیا جا موٹی ہے باقی مکھیاں موٹی ہوتی ہے وہ جدھر جدھر انہیں جانا ہے پچھلے نے سارا نے اسے پاس جانا ہے جس تھان سے پہلے جانا کھان پی واسطے ان کے راہ دسنی انہیں راوا وکھایا راتوجو رکھنا اللہ دیا بندہ ہوں مولا کریم سونے نے کاریگری رکھ دیتی ہے جناب وہ تیار کر کے وکھا دے اے رب سونے نے وہدا شریق نے مکھی دی فطرت دن رکھ دیتا ہے مکھی دی فطرت جناب تعلیم رب نے فرما دیتی ہے جی کر بھی اپنا تیار کر لناب تین حکم دی جدو انہیں پابندی کر لئیے توجہ رکھنا تین حکم دی جدو پابندی کر لئیے اللہ سونے نے دے کیتا ہے وہ پیٹ دے ایسی جناب ایسی چیز مولا کریم نے کر دیتی ہے ایسا مشروب پیدا فرما دیتا ہے جس مشروب شفاں ہی شفاں ہی دے اندر شفاوا ہی شفاوا رکھیا نے کیناات کے جناب تبیل اسدر اتفاق کرتے ہیں کہ باقی دے اندر شفا رکھی گئی ہے توجہ فرما کملی والے سکار کو شخص آیا اب کی سونے بابو باب میرے دے اندر درد پی ہوں ہی سکار نے فرمایا شہد جا کے استعمال کر انہیں شہد استعمال کی تھی تھی جناب شفا نہ ملی آن کے ارد کی تھی سونے شفا میرے شفا نہیں ملی یا یار نے آن ارد کی تھی سونے انہوں شفا نہیں ملی حضور نے فرمایا سا کربی و کر بابا تنڈ چوٹ بولیا ہے رب سچ بولیا ہے رب شفا ہے تیرا ٹھنڈ نہیں پیا جا کے, کے شفا مل گئی ہی اللہ سونے کی گل کی تصدیق ہو گئی وہدا شریف مولا نے شفاواں رکھی نے بندے رب دوجہ رکھنا یہ جناب پہلی شرط اللہ سونے نے پہلی قید سنگلے گل درد پا دتا ہے یہ گلوں نو سمجھا کے نی مکھی اپنا گھر نہیں پاؤنا आशियाना हर थां बना मत किसे किसेड़ी थां बवे पछतावेंगी कोई शैन नहीं हो लबड़ी, शिफा बीमारी में बदल जाएगी आम दे घर नहीं बना आशियाना बना वेख गल मन ली خدا دیا بندہ خوراک دی کی شرط رب نے رکھ دیتی خوراک آم نہیں کھانی ہر تھاں تے تھان ہر خوراک نو استعمال نہیں کرنا اور تیسری گل رستے تے چلنا اور رب دیا بندے جے مکھی رب سونے دے حکم دیتا بے داری کرے ویچے چل پوے رب دی گل دسی دے چل پے تین قیدا قبول چا کرے آزادی اپنی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 اس وی جدو انسان پیروی پیر ہے توجہ نہ سننا اے دے پیچھے جڑا چلن والا ہوا یہ پیچھے جڑا چلن والا ہوگا جی قیدی نہیں وہاں قیدا پورا کرے گا آزاد نہیں بنے گا انا دوجیاں گہن والیاں مکھیاں مانگوں آزاد نہیں بنے گا اپنی رہائش بھی اس خیال نال گا کسی ایسی تھانے رہائش نہیں بنا بیٹھے گا جیتے دین دا بٹھا بہ جاوے میرے کملی والے سرکار نے فرمایا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 چلو جی ناراض ہو جاؤ گے تو دانے کہ اللہ سے بندے میں گلتے سڑا کے جانے گلن سمجھنا خدا وا دو لا شریقی زندگی تک دل در سرور قائم رہے گا کیونکہ جسم چیزاں استعمال کرنے لذت ملتی ضرور ملتی فکر ہے روح دیاں چیزاں نال لذت ملدی ہے جسم دی چیز منہ جو لنگ جائے جسم تے پا لو استعمال کر لو او لذت مل محسوس ہوندی ہے ذرا چھتی تے روح والی شہد دی لذت تے اوندھی دی ہے مگر اوندھی دیر نال لذت ضرور ہوندی ہے تن نو وی لذت ہوندی ہے من لذت ہوندی ہے مگر فرق اینا ہے تن دزت چٹ دن دزت ساری زندگی چرگا جن مرضی سونے تو سونا سٹیم روسٹ چکن روسٹ بروسٹ جن مرضی وڈے ہوٹل کا جا کے کھاؤ نا یہ منہ چ لگے گا منہ ساری لذت اسی ویلے کھاتا پھر وہ لزت ویخنی ہو جب جیٹرین جا جانا اس بھی کھی لزت ہوتی وہ اگلے دن میں جانا سپیاں میرے بہلی سن دو چار لنگے گٹر اگے گٹر آ گٹر گٹر کی بو بڑی تو وہ او جناب استاجی جی مر تھان گئے میں آخیا کوئی نہ پتر آپ اپنا ہی مال جی گھبرا دے کیوں جارا اپنا ہی سمان جل باہر نہیں آیا جو انسان ہائے ہائے جا آکر فرد ہے نا رب کی دھرتی تو اتنے بلاج ساری بزرگ فرما دے جدو تیرے کوئی غرور آن لگے نا میں بڑی شہ بڑی شہر جب پخانا کرنا رات آپ التحان کر لیا اپنے گرور سارے مٹ جان پھر تین پتہ لگے گا کہ واقعی کبریائی صرف ٹھب دیئے تے اس ذات نو ٹھب دیئے جڑی ہر عیب تو پا کے باقی آکڑیا تو ماریا گیا رب آدھا یعنی کبریائی وڈیائی یہ میری چادر ہے جنہیں کھون دی کوشش کی چیر کے سٹ دیا گا منو قسم و دا اللہ شریک دی بڑے بڑے تھنے خان دنیا دے پوری روح زمین دے حاکم جب آکڑ کی کوشش کی تھی نا رب نے چک قبر چزرگ فرما دے ایک بادشاہ آکڑ لگا فکیر دگا فکیر وہ چلے آج صرف چار دن ٹھہر جاؤن کیوں ٹھہر جاؤں چار دن آدھا کیوں پیا کرنا تو بھی مرے گا میں بھی مراگا مرنے تو بعد جے لوگ کا فرق تیرا میرا ویخ لیا بیا فقیر دیا بادشاہ پھر تو دے فرق ہونا ہے جی سونے تھی میں مٹی فرق کرا ہے ملک واسطے پیا کرنا کوئی نہ آ کر توجہ رکھنا اللہ دیا بندے آؤ مکھی شہد والی اللہ دے حکم کی تابے داری کرے اسنگ چڑا دے وے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 پیچھے نال ڈنگ بھی رکھیا ہے شفا ہے شہد کٹ دی شفا توجہ رکھنا بیچ مالا نے شفا رکھی پچھوں ڈنگ رکھیا ہے ایو نا ہر بندہ ہوں اپنا کھڑا ہو شہد اتارن واسطے پچھوں یہو جا مال رکھ دیو پہرے دار ایڈا سخت ہو کوئی نسیبہ لائی تی مڑ پہنچے دا جب ڈنگ مارے گی سجا کے رکھ دی چیکاں نکل جن گل سمجھنا کوئی بندے رب دیا گل ساری پابندی وچ پی آزادی دو قسم کی ایک رب تو آزاد ہو جانا ایک دنیا تو آزاد ہو جانا یہ دو آزادیاں نے رب تو آزاد ہود آ جا جی رب دا قیدی بن جاوے تو سارے زمانے دیا تو آزاد ہو جا ہے ہوں دی شان کی بن جاندی ہے جڑا جی بندہ رب دا قیدی بن اللہ دے حکم دا قیدی بن ہے کچھ مالک کا گلے دن پا لے جانور سانور درد در شان مل گئی ہے ہوں تر جانور کا مطالعہ کر کے ویخ لے کلے تڑیے قید و سنگل گل چ پائی کڑی قیدی کڑی ہے مگر شان این پائی کڑی ہے انسان وہ گوبر پیا صاف کر پٹے ہاتھوں پیا کو کار اپنے رکھی کلا ہے اس واسطے جڑے جانور جنگل چھٹے لگے پھر کسی گولی کوئی گولی مار د کوئی کتا چھوڑ دیا ہے کوئی مار چھتا ہے کوئی چھوٹ کے آزادی ضرور نہیں پھر مگر ضلت بھی مقدر بنی فردی ہے اور جا قید لہ لا ہے معلوم ہوا کوئی بندہ دونوں چیزوں تو قید آزاد نہیں ہو سکتا دنیا کو آزاد ہو جاوے دنیا دیا تو جان چھوڑا تے رب دی قید نہ جان چڑا نرس کا قیدی گا سیتان کا قیدی گا دنیا دی ہر ہر شہدا قیدی بن جائے گا اور جا جی دیا دیا قیدا تو جان چھڑا لینا وا دہ شریق مولا کی قید ہے دنیا تو آزاد ہو جائے قربان جام ایسی آزادی مل جاندی ہے ایسی عظمت مل جاتی انسان جسم جسے جس کی جس آزادی رشک ہوندے نے قربان جامنا او شریک مولا نے قرآن کلام میں مجید اتاریا سانو قیدا میں چلا سونے نے پایا ہے کافر آزاد مومن قید کافر واسطے رشتہ کی کوئی قید نہیں ماں نال بھ نال نال ماسی خالا پھو, پھو جردی وہ کوئی قید نہیں مومن دیواستے اللہ نے قرآن جو رکھیاں نے اللہ نے قید رکھیا نے رب سونا پیا جی گھر بنا وی ویگ کے بناویں اتلو بل جار قبلدار پہلا ہمسایا ہم ہمسایا کام کرتا ہے جڑا شیتان بھی نہیں کر سکتا اس واسطے پہلو ہمسایا خیال رکھ ہمسایا دیب نبی تاغ سرکار دے دین کا قیدی ہوے تو نہیں رب تو ڈرن والا ہوئے کیوں جو دو تو ہو جل جا گروں باہر تر گا پچھو گھرے گا عزت سنبھالے گا کیوں پتہ ہے جی مالک گھر والا ٹوڑ گیا ہے، دا مالک دے میرے نال حضرت خاجہ خدا بخش خیر پوری رحمت اللہ علیہ اللہ دے سن گل سمجھنا خیر پور دے نال مرید آیا آرد کیتی حضور میں حج تلیا بیوی میں چلیا, بی بی, چلیا وا तुसा किसी दरवेश कह दो घर पिछों मेरी घर दी देखचा वलटोया कड़ा दरवाजों बहर रख दिया करेगी ज दरवेश चुके पानी लिया के रख दिया करेगा उन्हें फिर अंदरों फ लेना आपने फरमाया ठीक है बेली आ मुरीद चला गया सरकार ने ना آپ خاجا خدا بخش خیر پوری نو خلافت ملی سی حافظ جمال اللہ ملتانی دیکھو حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ جڑے کبلا عالم نور محمد ماروی سرکار دے خلیفے تے ایک بندہ گیا کین لگا حضور؟ ہو گیا ہے میرا حافظہ عورت دیبی نے حفظ کیا میں قرآن کو نہیں جاؤں گا انہیں آخیا بھئی میرے نال ادو ہی تو رہ سکنا ہے جی پہلو قرآن حفظ کر کے آن تو میری عمر ہی ٹل گئی ہے کرا می فرمایا اچھا سویرے آ گیا ساڈے پیچھے نماز پڑھنی نماز آن کے پڑھی نا خواجہ خدا بخش خیر پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا السلام علیکم کمبرحمت اللہ سجے پاس جن بیٹھے سن سارے ہی آفر بن گئے کبے پاسے آخر السلام علیکم کمبر اللہ جن بھی بیٹھے سن سارے ناظرے علی قرآن والے بن گئے وہ حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ خلیفا خواجہ خدا بخش خیر پوری رحمت اللہ آپ پانی ڈھو کے جناب رہے مریدا بس آجا صاحب دروازے پانی پہ رکھتے حیران ہو گیا اترو نکل آئے سونے سر دسائی ہو گیا کرا یہ اجے تہ گیا کسی درویش نہ دینا میں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 ہمسایا چنگا ہوے دے خطرے ڈل جاندے نے خدا دی قسم کر گیا آنا جا رب تو ڈرنے والا ہم سایا اس واسطے اللہ شرط شرطان توجہ رکھنا اور ایسی جگہ تے جناب گھر بڑھان تو بنا دین نہ جب مکے اندر صحابہ کرام موجود نے جتے شرط جناب ادھر ادرو کافر نے سارے پاس اور نم چلن نہیں پہ دے خدا کا نام لینا نہیں پے صحابہ کرام حکم ہو گیا تو ہجرت کر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 توجو رکھ لو راہ بھی دس دیتے کہ کنا راہوں کے اتنے چلنا جے کہ راہ چلنا جے راہ پورا شریت متحرا دسانوں دس, دس دیتا. اے وڈی سڑک اللہ سونے نے دس دیتی کہ ادھر ادھر نہیں جی جانا اے دے تو ہٹنا نہیں جے خدا وا دری کی قسم جی بندہ اے یہ تین شرط قبول کر لینا ہے رہائش بھی ہو دی مرضی کی رکھتا ہے خوراک بھی مولہ کی مرضی کباس بھی مولا کی مرضی کا پہا رستے مولا کی مرضی چلتا ہے پیٹ و شفا نکلتی ہے ایسا مومن جڑا رب سونے دے وہی کرو دا کے بھی بن جا یہ ہاتھ دفاع نکلتی ہے یہ ہاتھ شفا دردی مٹی شفا میری گل مردہ دل زندہ کیونکہ من کی دنیا من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق کلندارے لاہوری فرماؤں من کی دنیا من کی دنیا جذب مستی مو سوز و مستی جذب شوق من کی دنیا من کی دنیا جذب مستی سوزو مستی جذب شوق تن کی دنیا تن کی دنیا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 اقبال دجے مقام دے فرماندہ دل بیدار فاروقی دل بے دار کراری کیا کریے نہ رہ دل تے نا رہا مسلمان رہ گیا مسلا جن شکل بھی بگاڑ نسل بھی لئی اکل بھی بگاڑ فصل بھی بگاڑ نہ فصل شفا رہ گئی فصل بھی لکھان بماریاں پہ دیا زہر پایا کی خیال ہے کھا نو کھ لے, لے جاٹج پا نکلے رو بے لبارٹری تو دیسی کو چیک کرا جا کے جوے گا سیر ادھی چھٹا کی زہر نکلتا بندے کی کرے گا جڑا کیڑے ماری کھڑے بندے کیوں نہ مارے سنڈیاں ماری کھڑے تیرے ویری ورگے سنڈے کیوں نہ مارے فصل بھی خراب کیتی کھڑے اکل بھی خراب کیتی کھڑے کیونکہ خدا جب دین لیتا ہے اقل بھی چھین لیتا ہے مینو دنیا کہنا بے بےدی اکل والا نہیں دسیا میرے کملی والے فرماؤں دے نے راس حکمت مخافت اللہ دانائی دی اصل بنیاد رب دیا کیونکہ سیاشانی دی نہ کسی نقصان دے گا نہ کسی تو دھوکا کھاوے گا سادی فرما سیاشانی ہے दूर अंदेष दूर दल सोच आला फरमाया जरा कि नुकसान ना दे क्यों वो पता है जे दूर दोचेगा ना जे कि नुकसान दिता ही तो वापस तेरा हम सदाएबाज गश्त है पहाड़ों में खड़े होकर आवाज दो वापस अपनी आवाज लौट दी है जे कि दुख देगा तो वापस मिलेगा इंतजार कर भावे कल परसों चौथ न इंतजार कर موڑا ڈا کے باہر بہ جا منجی سے بہ جکل چو پا گولی دی شکل چہرے دی شکل چنا دلے فارو گی دلے بے دار کراری دلے بے دار فارو کی دل بے دار کراری دلے بیدار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 کرے دلت پندرہواں شریف پڑ خواجہ فرید الدین طار فرماوندا ہے جے دے بارے مولا روم فرماون دے نے عشق دے ست شہر بازار نے اسا اک پھریا فرید الدین سارے پھر چکا ہے फरी दुदी न तार फरमा है इश रब रही तेरे दिल का जिक्र हर वेले शौक मौला रवे हर वेले दर्द मौलादा रवे हर वेले सोज मौलादा रवे यह दिल की बेदारी है यो दिल का जागना है जहां दिल जाग पाता है वनूर का खौफ नहीं रहा سارے زمانے ڈر مک جل جا محبت نہیں رہندی ہر کسی پیار رب واسطے ہو جی کرے گا بہت رب کی خاطر کرے گا گل سمجھے یہ سلطان باؤ نے فرمایا سلامت یار ہری کوئی منگا ایم سلامتی یار ہری کوئی منگا پر عشق سلامت کوئی منگی مال شرما منش کو دل غیرتی ہوئی ہو جس عشق پچاؤ ایمان نبری نہ کوئی عشق سلامت اور رکھی یا حضرت بہو شی سلامت اور رکھی بہو ایمان ندیا دروئی ہو خدا کی شفا ان کے ٹھنڈ دے اندر آ گئی اور جہاں بندہ اپنے آپ ما لا دی وی کا قیدی کر لینی قرآن کا قیدی کر لینا میرے کملی دے فرمان کا قیدی کر او دے ہاتھوں میں شفا دے لبا میں شفا او دے اوٹا میں شفا وہ پیروں میں شفا او دے دردی مٹی میں شفا خدا بھی قسم کر کے آنا او جانور جڑے لگ جان جانور کر چے سور ہے بکرا قرآن دی اے گاندی کی سور ہے بکرا ہے گان کی سورت جہد گان کا رب ذکر کیا گا کی سی ایک رب کا بلی سب کا پیارا سی جن اپنے آپ رب کا قیدی بنا کے رکھا سر پیچھے گریب چڑھ گیا گریب مسکین پتر وہدا شریف مولا اس یار یاریاں پیا پال پی ہے ادیر سے چاہتا ہے جہا بندہ مرد آرام نہ جائز نہ کو آکی پکی جیویں دی جی میں تے ہی کر سکنا اپنی جہان اکبت خراب نہیں کر سکتا ٹھڈ جہنمال اگ سکتا اترو میں تو انہوں رب دے سارے چھڑ کے جا رہے آجے حدیر سے جاندہ ہے جی تو ٹر جاندہ ہے مولا کریم انہوں آندہ ہے تو میرے سارے چھڑ سیں۔ جا میں کسے شہدی تھوڑ نہیں اریندتی ایکو بندہ جڑا رب دہ سہارا نہیں کردہ زمانے دی ادرو شایا ادرو شایا ادرو ادرو مال لٹ کے پتراں اولاد نو دیکھ کے ਜਾਂਦਾ ہے تے خوش ہو کے ਜਾਂਦਾ ہے میں انہاں دی کوئی تھوڑ چھڑی نہیں تے رب دے سارے تے توکل تے نہیں رہن دیندا ایتھوں دنیا تو جدوں ٹر جاندے باولا فرماوندا ہے میرے سہارے تے تو نہیں شہ چھڈیا انہاں نو ان جا پیچھے ویکھ میں دنیا دی ہر شے انہاں کول کھو لئیے درد درد در دا بھکاری ہوں یار یاری پیا پالتا ہے مولا دے سہارے سٹ گئے پتر ٹر گیا ہے رب سونا اللہ علیہ السلام دی قوم قتل پیا ہوں کبھی وہ پہن کدی تے کدی قاتل نہیں پیا لبدار رب سونا حکم پیا فرما موسا یہہ دوتل لبن گاہ کرو کی کرو لبنا کات لے زبا کرو گیا جی گانے کی زبا کریے آپ رب نے دیتا حدیث چاہتا جی چلے اٹھ کے جو مردی پی جی یہ نہ پوچھ پوچھتے بغیر پوچھنے تو جیڑی گان زا کر لے اسی نال ہی مردہ اٹھ کھلونا سی پر یار نے یاری بھی تو پالنی نا انہیں چکر اسلام لگ پہ جناب گاہی کریے جان کھلو دنیا چاہ ہو گئی وہ فکیر چڈ گیا رب سورے بکرا پڑھ کے وے رب رنگ روگن پتے اتے سارے ایسے دسے نوینج دی لبے گی نہیں کوئی یار پل جانی دسے نشانیاں مولا نے دسیاں نہ اللہ علیہ السلام بیان کی جا کے خرید کیتا اس اگوں پتر نے جناب چنگے مہنگے پیسے کال بڑا لمبا ہے وچ میں اے دی تفصیل اچھ نہیں جاندا بس کہہ دینا کہ بڑے مہنگے پیسوں میں جناب خرید دیتی ہوں سمجھنا جا کر کے ہوند دا غور رب نے فرمایا ہون ایس دا کوئی حصہ گان مکتول لاؤ مرے لاؤ لایا اٹھ کھڑا ہوا کہ مینو فلانے کے قتل جی چلیا جنہیں مولا دیدی ربر زندہ کراقت رکھ دیتی ڈنگر وہ رب سونے زندے کرنے والا ہے لیکن تینوں پتا ہے وہ جو بھی کرتا ہے کسی نہ کسی پاس بہانا لا لا کے ہی کر بہانا ان لایا ادھر ویخلا دے بندے گور فرماؤ قربان جاوا جناب جس بندے نے قیدی اپنے آپ کو کر لیا دے والا میں شفا دیا خاکوں میں شفا نا داخنا میں شفا وہاں دے ہاتھوں میں شفا ان زبان میں شفا کیوں اس واسطے کہ دو شفاوا ان توجہ رکھنا دو شفا کو جلہ قرآن نو خود شفا بنا کے بھیجا ہے شفا شا قرآن شفاء ہے نہیں؟ بولو تو صحیح نظرہ پر آ دی شفاء ہے سنو دعوی نہیں میں گل کر دینا لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے اللہ دے حضور دی غریب مت کا اپریشن تو بچ جاندے ہیں کیونکہ شفا دونیں تھاروں تو مل دیئے ادھر رب والے پاسوں شفا ملتی ہے ہسپتال والے پسوں بھی شفا ملتی ہے پر ادھر شفا اس طرح کی ملتی ہے کہ ایک اٹھتا ہے دس گم ڈگ پہ بھی چی خالی ہو گیا میری گل نہیں سمجھے ادھر قرآن شفا بڑی سستی چ لبی جی مسلن پیتے چ پتری ہوگی نا گردے چ پتری ہوگی مسان چ پتری ہوگی اپریشن کراؤ کن پیسے لگن گے لکھا بھی لے مریا جی ہاں مریا نہیں لکھا بھی مارنو اسان پچھا رہنا کونی جا کر لگا اٹھنا نہیں بھائی مار لیکن جناب جی ادھر بہادر الاس شریف کی قسم ہے شفا رپ دے قرآن دی دے دے شفا میں شانو ایک سورت ہے یہ اپنے طریقے پڑھ کے تے دم کر کے چٹکی ہے بغیر آپریشن تو پتھری اندر ریت بن کے باہر آ جانی سینکڑے نہیں ہزار ہزار بندور صاحب نے دم کرتے ہیں وہاں مینو اجازت دیتی انہوں نے ایک مجذوب نے اجازت دیتی اس ان سورت کا عمل اس صورت مبارکہ یہ فیض ایک گل کا ہزمایا ہزار بندے ہزار حساب سے نے لگی رہے شفا ہے قرآن دس قرآن دندہ لیکن جی رب نے فرمایا فی شفا سے اصل مطلب ہے اصل دا وے قرآن دے چل پو قرآن دا نظام قانون جد بن جائے گا علاقے دے اندر اوے شفاوا ہی شفاوا آنگیاں بیماریاں آنیا ہی نہیں کیونکہ قرآن دے چلن والوں بیماریاں کر داستے آن خدا دی قسم کر کے جی آج بیماریاں لا علاج تین جلاج تمانے ملتے ہاں باہر ملکوں میں جا مردی جا ایڈز کا علاج تین کتنے لبے گا شوگر دا علاج تینوں کتنے لبے گا ہاں ایسی ایسی لا علاج بماریاں تینوں ہزار کینسر دا علاج تینوں کتنے لبے گا اے بیماریاں کیوں آئی قرآن تو ہٹ جان وجہ جسا پٹا قرآن دلا وچوں دوں جسا آزاد ہو گئے اسان جناب پھر بیماریاں شفا دی بجائے بیماریاں مل گئی نے سانوں ہی تو جناب جی پچھلے صحابہ کرام دے دور میں پڑھ کے ویخ اپنے دے پڑ ددے پڑدادوں کے دوران پڑھ کے ویخ سو سال, سال پچھا چلا جا جویں پیچھے جانا جائے گا اوے اوے او او او بیماریاں کٹتی جان گیا دے شفاوا بدھیاں جان گیا کیوں اس واسطے کہ انہیں لوگ لوگوں کے دند قائم سن قائم سن, سن, سن بچہ جناب چھوٹی ہوں اکان جی سال ودتے ہیں دے دے دے کی وجہ اللہ کے اسلے دے سو سو سال قائم رجہ اللہ پہ فرما شفا رکھی قرآن, قرآن, قرآن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو ادی دنیا دے بادشاہ بنے نے ایک ہسپتال نہیں بنوایا کوئی مجھے دار الخا جو نہیں بنوایا حضور دے او میرے بزرگ فرماندے نے میرے شیخ کے مکرم دامت برکاتہم القدسیہ آپ فرماندے نے علاج سنت نہیں سنت مصطفی علاج ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سنت ہی علاج ہے وہ آیا سی نا ایک حکیم شیخ سادی فرماوندے نے مدینے دے نال دو مہینے بیٹھا رہا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 جی بہتی گل بننی نا تو کملی والے سرکار دیو کسے نے کار سام کے رکھے ہونے جمار ہو جانا انا یار ہے پانی والے دے دے وال کو دینا پینا تے شفا مل جانا جب رب, رب نو رازی کیتا ہو نا کے خدا نے وہ چٹکیاں شفا دے جب شفا پر شفا ہو پی پر یہو جی شفا ہے جی بیماریاں پیڑی لیکا کٹا کٹا کے بندہ اک ہے مر تھا ہے جگے کا جگا وجہ کیے مولا دا پٹا گل چ کتے چاہتے بڑے لگے وٹا مار کوئی اٹ ماردڑا لڑن جوگے نہ کسی گل کرن جوگے نہیں تینوں پٹیا دے تھلے پتی پھوگ کھان دے نظر آ ہوٹلوں کے ٹھڈے دے نظر آؤ گے تو جنہیں پتا پایا سائیوں مکھن وہی خود مکھی پیچھے چل چل پاؤ اس مکھی دے پیچھے, پا پیچھے جی شہد کی مکھی آتے ہیں یہ پیچھے اے چل پائیے پار وہ یار یہ ہوئی کر لوگ سال چنگی وہ رب دسا نہیں منیا تو مڑ تڑے بھی بیٹے اشرفل مخلوقات ہے کتوں شرف اشرف المخلوقات منہ اشرفل اشرف کا یہ کام ہوں اشرف المخلوقات ادو بنتا بندہ جدو مولا کا فرما بردار بن جائے ورنا جی ابو جال ورگا اکڑا اکڑا رب اگو نہیں گال بنتا ہوں گا بالو مدلو سبھی لائے جانور بھی می پیڑے میں معلوم ہوا اشرف ال مخلوقات وہ انسان ہے جہا رب کا فرما بردار ہے دوسرے لفظ اشرف ال مخلوقات گنج بخش اشرف المخلوقات مخلوقات امام احمد رضا بریلی اشرف المخلوقات بابا فرید اشرف المخلوقات مخلوقات میاں شیر ربانی اشرف المخلوقات اے بندے نے جہاں نے مولا کا کہنا منیا کدی پشا نہیں سٹیا ایک بزرگ سی اللہ دا ولی انسے آخیا یہ دس بزرگ آری دے دال چنگے نے یا میرے کھوتے دی پوشل چنگی کہن لگا پاوا ہالے جاب نہیں دے سکتا ہال جاب نہیں دے گا کہمایا ٹھہر جا جس لئے مرن لگا گا نا اس لیے آل جاپ لینا بزرگ نوت ہوگی تو گیا بزرگ واقعہ جاب دینا فرمایا الحمد للہ میری داڑی دال تیر کھوتے کی پوشلوں چنگے نے بزرگا کیوں ہوں جواب کیوں کیوں اس لیے ڈردا سا کوئی پتہ نہیں موت دے مرنا واج مولا توفیق دیتی ہے کلما دا پڑھ کے دنیا تو جانا مومن جانا دے وال جڑے نہیں وہ کھوتے کی پوشن چنگے معلوم ہوا ولی ہوں یہ جی ڈر دے ہیں اینا ڈر رکھتے ہیں مولا بل شا فرما بھرواسا کی اشنائی ڈر لگتا بے پرو دا بھرواسا کی اشنائی دا در لگتا بے پرو کون اتنے ناز کر سکتا ہے وہ ناز دی جگہ نہیں نیاز کا مقام ہے ہوں آخر دن ایک دو تمبی ہاتھ کر دے سیکٹری صاحب اٹھ کے چلے گئے گل اصل وہی علم دنیا تو ف... علم دین دنیا تو اٹھ گیا جہالت رہ گئی میرے وگوں پگا ٹائٹ من دیا سر تکھ لے پتا ہوتا کو نہیں بھی پگ تو رکھنی چاہیے سنت مستفا ہے سرکار لیکن مسئلہ یہ کہ یہ مقام نہیں سنبھالنا چاہیے گل سمجھنا جس کا کام اسی کو ساجے دوسرا کرے مڑ اجے گل سمجھ لینا میری یہ مقام علم علم اللہ دین دی تبلیغ واسطے بھیجد ہے تو تنہوں پتہ ہے نبیا کنا علم رب ہے تو معلوم ہویا تبلیغ جہل دا کم نہیں علم والے دا کم ہے اگر بے علمی نال تبلیغ ہوتی تو کوئی نوی طرح نب جہل بھیجتا نا مگر آیا بولو تو صحیح نا ہوں وہ ویلی ساڈے نے گل کی تسان بھی ساری قوم جیڑی ہے نو سر مارنا ہی ہون دا باقی دی گل کو ہر گلے سر ہی مارنا پاوے گلا جھوٹھی ہے سچی جی ہے وہ جی ایک بندہ سی رو برقا پوایا برخا برخا پوا کے لیا دکان کپڑے دیکھتے بٹھا دے دکان والے لگا بھی ویلی آ منتو سات دس بھی سان چاہیے کپڑے میں بی میری بیٹھی انٹافٹ جناب انہیں آخیا بڑا وڈا موٹا گاہک لگتا ہے جناب کوئی پاری شامی آئی انہیں چک جناب کوئی چالی تھان سٹ دیتے انہیں آخر لو بابا جی گل ہی کونی لے جاؤ جتنے مرضی انڈ بنی تکل گیا ان پچھے بیٹھی ہوں اس رچ نے انہیں سکھایا جیر کوئی بولی تو تور سر مار نہیں وہ چلا گیا ہوں وہ حیران ہوا پچھوں آ کے بیبی جی کلو آن گے واہ چیر لانا خراب سیری ماری دی جاب دا ہوں نہ ہاں کوئی بولتی کو چکر کی وجہ سے سی اندر ہے کیرگا چکیا اندروں رچ جن کنڈ پھرنے ڈگا بےہوش جناب مرت آ اٹھ کے نسیا باہر کپڑے پچھلے ہوں جدو باہر نکل نہ مراد ویچھوں آیا ہو چک لیا سانو آیا سر مارنا سکھایا گیا ہر گل ہی مارنا یہ نہیں ویکنا بھی ایمان کی گل پیا کر گل کی جن ایمان جانا رہتا انت کو چلے اس بھائی سارا زمانہ مک جائے گا اللہ رہ جائے گا اللہ کا ذکر اس لیے رک جائے گا تو نبی پاک کا ذکر نہیں رکے گا ہر گلوں سمجھنا سا ادھر ہے زمانہ سارا مک جائے گا کوئی شہر نہیں رہ گی اکو اللہ رہ جائے جانا تو اللہ پیا ذکر رک جائے گا تے نبی پاک کا ذکر نہیں رکے گا حضور دی ذات نو تے مکائی بیٹھا ہے تے ذکر نو چھڑی بیٹھا ہے میری گل نہیں سمجھا حضور دی ذات مک جانی ہے تے ذکر رہ وہ چلیا ذکر ادو ہی ہے رہ ذات ہوے گی میری گل نہیں سمجھا نمبر ایک دوجا آخلا سو اللہ دا ذکر اس واسطے رک مک جائے گا کہ رب دا ذکر مخلوق کر دی ہے مخلوق تو ہی نہیں تو رب دا ذکر آپ پہ ہی مک جنا چلے انہی پتہ ہی رب اپنا ذکر آپ کرتا ہے اے دا سوئے قرآن جڑا خدا دا اے کہ کلام ہے بولو یہ اللہ فرمایا رب العالمین اے رب دا ذکر نہیں تے اونے آپ نے کیتا حدیث صحیح بخاری مسلم سے آ دی حضور نے فرمایا لا اوسی سنا نلیک انت کما اس نے تعالی نفس کا یا اللہ اسا تیرا ذکر نہیں کر سکدے تیرا ذکر اوویں ہی ہے تو اوویں ہی ہے مولا جے میں اپنا ذکر آپ کرنا ہے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 سارا گلیں کچا سن ایسیا جہیا ایمان سوز سن لیکن انتہا ہوں اتنے کچھ سنتا ہے بیٹا تے انہوں بچا لو ان جا کے دس دے کہ ان آخنا حرام ہے اللہ کا ذکر کا نہیں سنی تو وہ اپنا ذکر آپ کرات نہیں رہے گی تو بھی رب اپنا ذکر آپ کرے گا دے حبیب دا ذکر جڑا آکھیا جاندہ ہے نا حضور دا ذکر حضور دا ذکر بہت زیادہ ہے وہ مطلب ہے کہ اللہ سونے نے ہر نبی دے ذکر کیتا ہے لیکن جنہ اپنے محبوب دا کیتا ہے دا بھی نہیں کیتا عقیدہ ایمان ولی تو ہی ہے ایمان یہ تمبی تمہوں کرنی سی اس رکھ لو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 یہ زیادہ تر بہلی پتا کیوں بنا ہافر کیوں بنا اس واسطے بھی ہافر جا بن جائے ستاں پشتہ بخشوا جا مڑ اصل جو کرتوت کرنے نے انجلو ایک پتر چھڈ جائیے جا ستوں بخشوائی جائے گا حدیث مینوں اج تک یہو جی حدیث نہیں لبھی جتان جی پشتوں کا آیا ہوگی دسان بندیا ہدیس صحیح باعمل حافظ قرآن دس بندے بخشوائے گا کا عمل وہ بھی वो دو نہ جدو بامل گا, جو گا بھی آپ جو درسا بھی چھٹا لوگ گا تو ماں پیو تاج سر تیرے گا سورج سورجوں ود چمکدا ہوگا با حافظ قرآن گل سمجھنا جڑا بے عمل ہے وہ تو بابے بنے گا پچھو میری گل نہیں سمجھا گا بھی یار چشتی تو گل جو کرنا پیا تے کوئی دلیل بھی تے دے نا بھائی جو آنا پیا بھائی با امل ہوا تو پھر ہی ہون میں حدیث کیوں کہ میرے کو تھوک دی دکان ہے اللہ کی نہیں ہر شاید تینوں سامنے جناب دینا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سرکار کی ایک کوئی حدیث تو سنا دینا سفا نمبر ایک سو بانوے کتاب لطائف المارف امام ابن رجب حنبلی نے مسند امام احمد بن حنبل دے حوالے نال حدیث نقل فرمائی امام احمد بن حنبل امام بخاری استاد نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب دے اندر ویکیا ایک شخص ہے فرشتیا کانڈ پھرنے لٹایا ایک بندہ اندر سرانے کھڑا دے ہاتھ پتھر وہ پتھر ماردہ اندے دے سر د سر وہ ریزا ریزا ہو جائے جب پتھر ہٹتا سر پھر جڑ جا پھر پتھر مارد ہی حال ہے نبی پاک نے پوچھا یہ کون بندہ ہے جنہوں پھر انج کٹیا جا پیا سر نتر رگڑیا جا جب ملیا محبوب یہ بندہ جنہوں اللہ نے قرآن دتا ہے لیکران تو سوا سی دن عمل نہیں کرتا رات کفلت دن بد عملی ق قرآن کچھ آخر سی کچھ کرتا ساہو آجو فا لو گی علاج ملکیا ماہ انیامت تیکر اوی ہونا ہے ایک اور حدیث سنا دینا ساری سمجھ چا مسئلہ پورا کا پورا آ جانا اے حدیث عمر بن شعیب ا نبی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمثل القرآن یوم راجو لا قرآن بندے بھی شکل سامنے آ جائے گا قیامت فیودا بر راجو کد قد آؤ حافظ قرآن آ جاوے گا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 تو تینوں ایسے بندے رکھایا جہا بندہ میری حد دانو کردا سی میرے حداں ضیا سی میری نہ فرما نہیں کردا سی میری فرما برداریوں یوں چی اسی طرح وہ اپنے دلائل دندہ جائے گا مخالف بن کے قرآن دلیل دہا جاوے گا رب سنتا جاوے گا فما ذا لا فما يزال يقذف على الاهل هججا حتى يقال شانك بي فرماوے گا تیری گل ہن پوری ہو گئی اے قران ہن تیری گل منیچنی ہے فياخذ بيديه فما يرسل حتى يقب به على منخر النار حدیث دل فاضن کملی والے نے فرمایا قران او گا اللہ فرماوے گا او نو پڑھ لے حافظ نو او ہی قران منہ ناسا بھرنے سٹے گا سٹ کے گھسیٹ کے سیدا جانا جا سٹے گا جی تیرے تم تمل نہیں کی تھی تو میرا حداں عزت شانہ نہیں رکھ تیری بھی عزت شان نہیں رکھی پی وجوہ برا جلسالے ایک نیک بندہ آئے گا کانا قد حملو جڑا نیک حافظ قرآنو بے گا اکھا نو بے حیائی تو بچاوے گا دل نو ٹھڑنو حرام تو بچاوے گا حجی بے حیائی بے غیرتی تو بچے گا رب دے قرآن دے فرما بردار بن کے روے گا اے ہو جا بندہ جڑاوے گا فیطمت سلو خسمن دونو اللہ سوناوں دے نال جدو سوالو جواب کرے گا قرآن بندے دی شکل دے اندر वो सामने आलो जाएगा आखेगा या मौला जवाब इन्हें नहीं देना जवाब मैं देना مولا جواب ہوں میں لا یا مولا اندر رکھا سی اے بڑے سونا مینو چکیاں جی آ جا اتے رک جا جتھے سا ٹر پا اتے ٹر پاؤنس واہ ملا فراہی میرے فردان کو پورا کرتا رہا ہے وجتا نہ بما سے آتی میری نا فرمانی تو بچتا رہا ہے وتا بات آتی فلا لو یقین فلاؤ بل ہو جا جے قرآن دلیلہ تو دلیل رب نتی جائے گا اللہ سونے ناموش کرا دے گا رب سونا چپ ہوا کبھی شانے لے جا لو بیجا درانوں اپنے نال پھڑے گا فڑ پھڑ کے فرما یور سما یور سلو ہتھا جل بس حل تلس برا کے اندر پوشاک سونی پواگا لباس سن سونا پاوے گا ویاقد علے تاج الملک بادشاہوں والا تاج دے سر رکھے گا ویسکی قاصل خمر تے اکے جناب شراب تہور دے پیالے قرانوں نو پلاوے گا ہجی پلا کے تے سیدھا جنت لے جاوے گا اخلس الہام الا فین الناقد بصیر عمل خالص کر لے ملاوٹ نہ ہوے کیوں جو نیارا کرنے والا جڑا رب بھی نا بڑا دیت رکھتا ہے اونے ہر ان شا ہے اس واسطے غلط گلت نو سبق پڑھاؤ چپ رہنا چنگا ہے جی سبق پڑھاؤ مڑ چنگا پڑھا چڑھو نا کی خیال ہے اس واسطے میں تمہیں جو حقیقت سی قرآن دی حدیث دی دی ایک مولا سمجھایا ہے اند اندر جڑی غلطی ہونی وہ ہو میری طرف ہونی ہے جو سچ ہونا میرے مولا دی طرف ہونا ولا بہادلہ تے تھوڑا سا یہ تقریب سے ہزاروں کے مجمے کی جی